جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا مسئلہ ہی حل نہیں ہو سکتا ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہمیں ہم ہم کیسے نکلیں گے مشکل سے میں قرآن پاک کی آپ کو آیت سنانے جا رہا ہوں اللہ فرماتا ہے مہاراجا خدا کی قسم یہ آیت اتنا دلاسہ دیتی ہے کمال کی آیت ہے میرے رب نے کمال اعلان فرما دیا فرماتا و یرف ومکل آڈ اللہ ہی کاش آپ یہ آیت یاد کر لو یقین کرے یہ آیا جتنی بار میں نے پڑھی ہے نا آپ اس کا ترجمہ سنیے گا جب بھی پریشانی میں وہ کس سے مدد طلب کرنی ہے یار حل کرنے والا کون ہے ہل مشکلات کون ہے کابی الحاجات کون ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا روزی کے دروازے کھولنے والا کون میرا رب ہے ارے جس سے حل کرنا ہے وہ اعلان فرما رہا ہے اور اس کا اعلان سنو کیا ہے جھوم جاؤ اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا آپ کو یقین میں بہت ساری چیزیں بیان میں نہیں کر سکتا مگر میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرئنس کیے گھر بگ گیا گاڑیاں بگ گئیں گھر کا سونا بگ گیا بندہ روڈ پر رہا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا اللہ سے لا لگائے رکھی اللہ نے پھر کھڑا کر دیا پھر پہلے سے زیادہ عطا کیا اس کی عقل دیکھیں نا میری اور آپ کی عقل محدود ہے اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی آج بھی کہ میں تو سب کچھ لوٹا بیٹھا تھا آج پھر کیسے سب آ گیا کیوں? اب اگلی آیت کا جز پڑھیے اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو آپ کی امیجنیشن نہیں ہوگی اللہ ادھر سے دے گا گمان بھی نہیں ہوگا اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے اللہ کافی ہے بھروسہ کرو اس پر پرابلم یہ ہمیں سب پر بھروسہ ہے ہمیں کسی اور ادارے پر بھروسہ ہے ہمیں کسی اور شخصیت پر بھروسہ ہے ہمیں کسی دوست پر بھروسہ ہے یار یہ میرا ہاتھ پکڑ لینا میرے مسئلے حل کر دے گا یہ میرے پیچھے کھڑا ہے میرا پرابلم سال ہو جائے گا میں اس ادارے میں چلا جاؤں میرے مسائل سارے حل ہو جائیں گے کیوں تمہیں سب پر بھروسہ ہے اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے جس دن رب پر بھروسہ کر لیا نا اس دن طبیعت ہری بھری بھری ہری ہو جائے گی اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا آ گیا مشکلیں آسان ہو جائیں گی